پہلے کتاب میں سے گروہ نے یہ کہا کہ لوگوں ایمان لاؤ بل لدی اون زلا الدین پر جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا وجہ نہار دن کی ابتدا میں وقف رو آخر اور دن کی انتہا میں کافر بن جاؤ لال لہم تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں ایک بڑی سازش تیار کی گئی رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا اور کہا کہ صبح حضور کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے کہ آپ نبی و آخر زماں ہمیں لگتے ہیں آخری نبی آپ ہی محسوس ہوتے ہیں ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں پھر لوگوں میں بڑا مشہور کریں گے کہ بڑے بڑے یہودی سردار ایمان لے آئے اور جب پروپیگنڈا ہو جائے گا پھر شام کے وقت سب دوبارہ کافر ہونے کا اعلان کر دیں گے پھر اس کا پروپگنڈا کریں گے اور لوگوں میں یہ شور مچائیں گے کہ ہم تو نبی آخر و سمجھ کے گئے تھے مگر جب اندر جا کر دیکھا تو نوودب اللہ میں ظالے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے اس طرح مسلمان شک میں مبتلا ہوں گے اور کئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑ دیں گے انہوں نے رات کو منصوبہ بنایا اور ان کا منصوبہ ابھی تک میل کے مراحل میں تھا کہ اللہ تبارک بط عالان صاحب کریمہ کو نازل فرما دیا اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مسلمانوں کو سنائی یہودیوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے منصوبہ بنایا یہ منصوبہ ظاہر ہو گیا اب ایمان لانے میں کوئی چیز باقی نہ رہی تھی ان کے لیے انہیں یقین آ جانا چاہیے تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں کہ ہمارے منصوبے کی خبر اللہ نے انہیں دے دی مگر ضد کا کیا علاج کیا جائے کہ ایسے ضدی تھے کہ وہ ایمان نہ لائے یہودیوں نے جن لوگوں کو یہ کہا کہ صبح کے وقت جاؤ اور ایمان لے آؤ یعنی ایمان کا جھوٹا اظہار کرو ان سے یہ بات بھی کہی والا تو تم یقین مت کرنا کسی کی بات کا اللہ لمن طبیع دین مگر اسی کی بات کا یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرے یعنی انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جنہیں ہم بھیج رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کہیں واقعی ایمان نہ لے کر آ جائیں اس لیے انہیں پختہ کرنے کی کوشش کی کہ تم جب جانا تو کوئی بات توجہ سے سننا ہی نہیں کہ کہیں تم اپنے باطل دین سے ہٹ نہ جاؤ قل آپ فرمائیے ان الدا بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے جس کے نصیب میں یہ چمکدار مقدر ہے واقعی حضور کے معجزات دیکھ کر ضرور ایمان لے آئے گا اور انہوں نے ان یعنی یہودیوں نے جن لوگوں کو بھیجنے کے لیے تیار کیا ان سے انہوں نے یہ بھی کہا تم اور اس بات کا یقین مت کرنا کہ جیسا تمہیں دیا گیا اس کی طرح کسی اور کو بھی دیا گیا یعنی جس طرح طورت ہمیں ملی ہے کوئی آسمانی کتاب کسی اور قوم کو ملی ہے یا قرآن آسمانی کتاب ہے اس بات پہ یقین نہ کرنا اویوحم این دبی کم اور اس بات کا بھی یقین نہ کرنا کہ کوئی تم سے تمہارے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا دلیل قائم کرے گا اور یہ کہے گا اے مالک و مولا یہ باوجود جاننے کے ایمان نہیں لاتے اس بات کا کوئی خوف تم اپنے دل میں نہ رکھو قل اے محبوب آ فرمائیے بیت اللہ بے شک سارا فضل اللہ کے دستے قدرت میں ہے یوتی معیش وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ وَاسِعٌ نالم اور اللہ وسط والا علم والا ہے یخ رحمتی ہی میں وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت اس کے لیے خاص فرما دیتا ہے اللہ الفضل غریب اور اللہ بڑے فضل والا ہے اسایت کریمہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اللہ کے فضل کا ذکر ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فضل اور اپنی رحمت عطا فرمائے وہ من عنل کتاب اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من ان یو ادی اک اگر تہر سونے کا امین بنائے تو وہ تجھے وہ ڈھیر سونا واپس دے دیں گے اہل کتاب کی دو قسمیں قرآن نے بیان کی ایک تو وہ ہیں جو توت پر عمل کرنے والے ہیں انجیل پر عمل کرنے والے ہیں انہیں اگر ڈھیر دولت کا بھی امانت دار بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے جب وہ اتنے امین ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ توریت کے بھی وہ امین ہیں نہ تو وہ توت میں رد و بدل کرتے ہیں نہ وہ تورعت کے احکام چھپاتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کیا تو دیکھتے ہی حضور پر ایمان لے ہے من ہو بینار اور ان یہود میں سے ماننے والوں میں سے باز ہے تو انہیں ایک دینار سونے کی ایک اشرفی کا امین بنائے امانت اس کے پاس رکھوائے لا وہ ادی واپس نہیں کریں گے اتنے امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اللہ ماں تلیہ قو ایماں ہاں جب تک تو ان پر کھڑا رہے تیری امانت ضائع نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی تو یہاں سے ہٹا یہ تیری امانت کھا جائیں گے ایسے لوگ ہیں ایسا کیوں ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی امانت میں خیانت کرے تو میں رد و بدل کر دے تو کی باتوں کو چھپائے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی بڑا خائن اور خیانتدار ہے اس لیے یہ لوگ بڑے خائن ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِیْلِ <سلام> یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہماری پکڑ امیین کے بارے میں نہیں ہوگی ان <سلام> ان کے یہ کہنا ہے کہ ہم یہودی ہیں توریت کو ماننے والے ہیں وہ عیسائی ہیں انجیل کو ماننے والے ہیں ان کے علاوہ دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں لہٰذا وہ انہیں امی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ہم کچھ بھی بگاڑ لیں انہیں دھوکہ دے دیں ان کی امانت میں خیانت کریں کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی جب پکڑ کا خوف ہی نہیں تو وہ ایک نمبر کے خائن بن گئے وہ یقول على اللہ الكذب وهم اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر جان بوجھ کر یہ بات غلط کہتے ہیں ایسی کوئی بات طریق النجیل میں نہیں کہ خیانت کرنا جائز ہو جائے اور لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنا جائز ہو جائے جو طوریت کا ماننے والا نہ ہو بلکہ آپ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے جو دشمن تھے کافر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق مانتے تھے یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ کی کئی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اور لو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا صبح یہ امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کر کے مدینے پہنچ جانا امانت کی حفاظت کا درس ہر آسمانی کتاب میں دیا گیا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم یہودی اور عیسائی کے علاوہ جس کو بھی دھوکہ دو گے میں خیرت کرو گے تمہارے لیے جائز ہے ایسی کوئی بات آسمانی کتاب میں نہیں بلا ہاں کیوں نہیں من اوفا بھی جو اپنے وعدے کو پورا کرے وہ اور اللہ سے ڈرے تقوا پرہیزگاری اختیار کرے فعین اللہ یوشب المتقین بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے متقی کون شخص ہے اس کی قرآن نے تعریف جگہ جگہ فرمائی اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے متقی وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے ان لدی نہ یشکرو نبی اللہ متقیوں کا ذکر کیا گیا اب جو متقی نہیں ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو ہمیں متقی بنا دے اور گناگار سیاہ کاروں کے لیے جو عذاب کا ذکر ہوا اے پروردگار تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما اندی نش کرو نبی عہد اللہ بے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے حاصل کرتے ہیں وہ ایمان ہند اور اپنی قسموں کے بدلے حاصل کرتے ہیں سمنن قلیلن دنیا کی ذلیل دولت قلیل دولت فانی دولت دنیا کی ذلیل دولت کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں عہد کو توڑتے ہیں اپنی قسموں کو توڑتے ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں اللہ خلاق ام فلا فرح یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ولا یقلی محم اللہ اور ان سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا ولا ينظر إليهم يوم اور قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا یوزیم اور قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے محفوظ کرما وہ ان من ہوں لفریقن بے شک یہودیوں میں سے ایک گروہ گزرا السنت مل کتابی وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتے ہیں تح سب من الکتاب کہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے یہودی کیا کرتے کہ جب توریت کی تلاوت کرتے کسی مسلمان کے سامنے تو تلاوت کرتے کرتے اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے اور پڑھنے کا اسٹائل ایسا ہوتا کہ آدمی سمجھے یہ توریت میں بات لکھی ہوئی ہے اما ہو امین الکتاب حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے لون ہو امین ان دلہ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اما ہو امین ان دلہ حالانکہ یہ اضافہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ اور وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَهُمْ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا انجام بہت برا ہے صرف سوچیں جو عیسائی یا یہودی قوم اللہ پر جھوٹ باندھے وہ کیا مسلمانوں کی کبھی خیر ہو سکتی ہے کیا وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہو سکتی اتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے پچیس دسمبر کو کرسمس نعوذ باللہ مزالک مناتے ہیں ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں ٹی وی پر ان کے پروگرام دیکھتے ہیں بعض تو ایسے نادان ہیں کہ چرچوں میں جاتے ہیں بلکہ اسے جانا آج کل سمجھا جاتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں روشن خیال ہیں ہم جدید ذہن رکھتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے دوستی کرنے سے منع کیا تو ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا کہاں سے جائز ہوگا یہ حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے نعوذ باللہ میں ظالق باز نادان ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں کہ جس میں گیت گائے جاتے ہیں اور جس میں کفری اور شیرکی آشار پڑے جاتے ہیں نہیں آپ تو اس بات کو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو یہ اس طرح اس دن کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی آمد ہوئی اور ان کے پروگرام کو دیکھنا ان کے گیت کو سننا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو صرف آپ نے یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے تو میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور یہودی تہذیب پر بھی عمل کروں گا قرآن کی آیت نازل ہو گئی یا یو الدینہ آ من خلو کا افا اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو جو تہذیب اسلام سے ہٹ کر ہے وہ کلچر وہ تہذیب وہ رسم و رواج ان کے فیشن ہر ایک کو ٹھکرا دیجئے اسلام میں پورے داخل ہو جائیں علماء اس پر تحقیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کافر کے تہوار کی دو قسمیں ہیں ایک تہوار ہے اس کا قومی تہوار ہے اور ایک اس کا مذہبی تہوار ہے قومی تہوار منانا مسلمانوں کے لیے کافر کا قومی تہوار منانا جو کافروں کے لیے خاص ہو وہ حرام ہے اور مذہبی تہوار منانا کفر ہے مثلاً کوئی سلیب گلے میں شوقیاں لٹکا لیتا ہے تو سلیب عیسائیوں کی نشانی ہے تو چاہے مزاق میں لٹکائے وہ کافر ہو جائے گا اگر شادی شدہ ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا لیکن لوگوں کو فروا نہیں ہے کیا اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے کیا وہ سمجھتے اس طرح کرنے سے عیسائی خوش ہو کر ہمیں گلے سے لگا لیں گے ہر کس نہیں تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے جو اللہ کا بیٹا کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ باندھے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے ماں کان علی جب ان سے کہا جائے کہ تم اے یہودیوں اے عیسائیوں تم یہ کیوں کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے تو عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ناود نظال یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ناؤزب اللہ نظالم قرآن مجید فوقان حمید نے اس کا رد فرمایا ما کانا لبشر اَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ اللہ تعالی جس بشر کو کتاب حکمت نبوت عطا فرمائے جس کو نبی بنائے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ثم یقول لِلنَّاسِ کہ وہ لوگوں سے کہے كُونُ عِبَادَ لِّي مِن دُونِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو مجھے بیٹا بنا لو یا مجھے خدا سمجھ لو یہ کوئی نبی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ وہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ بیما کن تم تو اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو وہ بما کن تم اور اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو توریت اور انجیل آسمانی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے کوئی نبی کوئی رسول یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تم میری پوجا کرو میری عبادت کرو وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا درس دیتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ <الْمَلَائِكَةً> اور نہمب یہ حکم تمہیں دیں گے کبھی بھی وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو نبی نہ اربابا اور نبیوں کو خدا بنا لو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں معجزاد کا اظہار کیا وہاں فرمائے یہ طاقتیں مجھے اللہ نے دی ہیں میں خدا نہیں ہوں خدا کا بیٹا نہیں ہوں مجھ میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا لہذا تم جھوٹ باندھتے ہو نہ صرف تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر بھی جھوٹ باندھتے ہو حضرت عزیر کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر جھوٹ ماندھتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے